جان ایلیا یہاں ہر قدم پر یقین و اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے اور ہر لمحے ایک رشتہ ٹوٹ جاتا ہے پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے یقین کی اس قہت سالی اور بے یقینی کی اس گرم بازاری کا آخر سبب کیا ہے کیا انسان فطرتن اچھے اور فطرتن برے ہوتے ہیں یہ ایک طویل بحث ہے اس سلسلے میں تاریخ کی درسگاہ نے جو علم ارزانی کیا ہے اس کی روشنی میں سماجی قدروں اور رشتوں کا یہ مسئلہ بڑی حد تک واضح ہو جاتا ہے ہم جس سماج میں رہتے ہیں خود اور خود مرادی اس کا دستور اور حق تلفی اس کا رواج ہے اگر ایک شخص اپنی خوشی کے لیے دوسرے کا دل دکھاتا ہے اگر ایک آدمی اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو دھوکا دیتا ہے اگر کسی نے کسی کے ساتھ غداری کی ہے اور ایک گروہ نے دوسروں کا حق مار رکھا ہے تو یہ سب کچھ اس سماج کی نہاد اور بنیاد کے عین مطابق ہے جو میدان تیار ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں دوڑنے والے دوسروں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے نکل جائیں وہاں جو شخص سلامت ربی اختیار کرے گا وہ اپنا حقیقی کردار ادا نہیں کرے گا اس سماج میں جو آدمی برا نہیں ہے وہ بے وقوف ہے اب رہے برے ہوشیار تو ظاہر ہے کہ ان کا کچھ زیادہ قصور نہیں ہے جس شخص سے برائی سرزد ہوتی ہے وہ اپنی برائی میں تہائی کا ذمہ دار ہے باقی کی ذمہ داری اس سماج پر ہے جس کی بنیاد شر پر رکھی گئی ہے یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہی ہونا بھی چاہیے برف و بارہ کی شام کو اگر کوئی خستہ حال مسافر کپ کپاتا کھانستا ہوا تمہارے مسکن کی طرف سے گزرے تو اسے پناہ دو اپنا کمبل اسے اڑھا دو اور اس کی مدارات کرو پر اس کے لیے تیار رہو کہ جب وہ واپس جائے گا تو تمہارے سینے میں چاقو کھونک کر تمہارا سامان کمبل میں لپیٹ کر اپنے ساتھ لے جائے گا اس لیے کہ اسے آنے والی زمہریلی شام کا خوف ستا رہا ہے اور آج شام جس کمبل نے اسے سردی سے بچایا ہے وہ تمہارا ہے اب اگر چلتے وقت وہ کچھ زیادہ راہ اور یہ کمبل تم سے مانگتا ہے یا تم خود ہی یہ چیزیں اسے بخش دیتے ہو تو یہ احسان ہوگا اور ایک مغربی دانشور کا کہنا ہے کہ انسانوں میں ابھی اتنی اہلیت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ احسان کا بوجھ سہار سکے جو شخص بولنا نہیں جانتا اسے بولنا سکھاؤ پر اس توقع کے ساتھ کہ جب وہ پہلی بار روانی سے بولے گا تو تمہیں گالی دے گا جسے لکھنا نہیں آتا اسے لکھنے کی مشق کراؤ پر نفس کی سامادگی کے ساتھ کہ جب وہ اپنا نام لکھنا سیکھ لے گا تو سب سے پہلے تمہارے قتل کے محظر پر دستخط کرے گا اس سماج میں اگر تم یہ سنو کہ قاتل مقتول کا دوست نہیں تھا تو اس پر تعجب کرو دوستی مروت خلوص محبت دیانت اور شرافت یہ وہ اقدار ہیں جو ہمیشہ کچھ افراد کی حد تک بامانی رہی ہیں ورنہ یہ محض الفاظ ہیں جنہیں اس سماج کی منافقت نے اپنے ضمیر کے جرائم اور اپنی نیت کے مفاسد کو چھپانے کے لیے اپنے استعمال میں رکھا ہے اس سماج میں ہماری دہنی طرف بھی جھوٹ ہے بائیں طرف بھی سامنے بھی اور پیچھے بھی جھوٹ ہی جھوٹ ہے جس کے سبب یہ جھلہ ہٹے ہیں اور کھوٹ ہی کھوٹ ہے جس کے باعث یہ جھنجلہ ہٹے ہیں جھوٹ کے اس چون طرفہ ہجوم میں اگر تم اپنے سچ کو بچا سکو تو یہ بہت غنیمت ہے پر اس سچ کے ساتھ بڑی اذیتیں ہیں ہجوم میں احساس تنہائی کی اذیتیں ہیں اور اذیتوں میں تنہائی کا احساس مگر یہ بدل ہونے کی بات نہیں ہے ایک انسان دوسرے انسان سے مایوس ہو سکتا ہے لیکن انسانیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ انسان صرف زمانے میں سانس لیتے ہیں اور انسانیت زمانوں میں زندہ ہے کہنا یہ ہے کہ وہ سماج ہی کیوں باقی رہے جس میں ایک شخص دوسرے کی لاش پر سے گزر کر آگے بڑھتا ہے جس میں ایک انسان کو دوسرے کا احسان مند ہونا پڑتا ہے جہاں ایک طبقہ دوسرے تمام لوگوں کے حقوق قصب کرنے کے بعد بھی مجرموں اور بدماشوں کا گروہ نہیں کہلاتا بلکہ طبقۂ کے خطاب سے نوازا جاتا ہے